اللهم وكفى والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء اما بعد اعوذ من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم واما ما ذكر عن في صلاه العصر فلم يختلف عنه عليه الصلاه والسلام صلى الله في اول يوم في الوقت الذي ذكرناه عنه فكتب الله ذلك هو اول وقتها وذكر انه صلى في اليوم الثاني في نصاره وذلك كل شيء مثله ثم قال الوقت فيما بين هذين الى اخره يظهر اور فجر کی مکمل بحث آپ کے سامنے چکی ہے فجر کا اول وقت کیا ہے, آخر وقت کیا ہے علماء کا اختلاف کیا ہے کے سامنے چکی دلائل کی صورت میں نمبر کی نماز کا اول وقت کیا ہے آخر وقت کیا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکا ہے اول میں کوئی اختلاف نہیں ہے جبکہ اختتام میں ایک تقریباً اوقات نماز میں ایک تشخیلی اختلاف وہ یہی ہے جو بل کے آخری وقت اور اصل کے ابتدائی وقت میں بقیہ بھی اختلاف ہیں لیکن وہ ایسے نہیں ہے باہر یہ آپ کے سامنے آ چکے اب اصل کی نماز کی بحث کو شروع کر رہے ہیں کہ اکثر کی نماز اکثر کی نماز کے حوالے سے یاد رکھیں کہ اس کا ایک ہی ابتدائی وقت اور ایک ہے انتہائی وقت ابتدائی وقت کیا ہے تمام تر تفصیل آپ کے سامنے آ چکی جو زہر کا آخری وقت ہے وہی کیا ہے عصر وہی جو اختلاف زہر کے آخری وقت میں ہے وہی اختلاف اس میں ہے عصر کے ابتدائی وقت میں ہے یعنی شواخ مالکیا صاحبین حمزہ کے نزدیک کیا ہے جس میں نسل اول پر کیا جا ہو جاتا ہے ضم کا وقت ختم اور اس کے بعد اکثر کے وقت کا آغاز ہو جاتا ہے اثر کے وقت کا آغاز ہو جاتا ہے جب کہ احناف اللہ یعنی احناف اسے امام عظم رحمت اللہ علیہ نزدیک اثر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے نسل ثانی سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں نسل ثانی سے شروع ہوتا ہے تو یہ اختلاف آپ کے سامنے آ چکا لہٰذا مام کہ دوبارہ اس کو ذکر نہیں کرنے والے جہاں تک بات ہے اختلاف آخر کے حوالے سے اثر, اثر, اثر کا آخری وقت کیا ہے تو اس میں دو مسلے کہ ہیں ایک جمہور کا ہے جس میں یعنی اخناب ہیں خنابلہ ہیں مالکیہ ہیں شوافی بھی ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں یہ انداز فرماتے ہیں ایک قول کے مطابق یہ تمام کے تمام یہ کہتے ہیں کہ باقی رہتا ہے دو مسل کے بعد مسل ثانی کے بعد بھی باقی رہتا ہے, ہے غروب تک ٹھیک ہے پھر آگے ایک اور اختلاف بھی آئے گا اس میں دو اختلاف ہیں پہلا اختلاف یہ ہے اصل کے آخری وقت میں پہلا جو اختلاف ہے وہ یہ کہے کہ آیا نسل ثانی پر اثر کا وقت ختم ہو جاتا ہے یا نسل ثانی کے بعد بھی وقت باقی رہتا ہے تو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ نے شکرت میں یہ اپنے پاس مذاہب نوٹ کر لیے ہوں گے تو ان شاء آپ کو مزید بات سمجھ آتی رہے گی تومانہ مالک موم شافی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے مطابق نسل اول سے شروع ہو کر نسل ثانی پر اثر کا وقت کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لہٰذا نسل ثانی کے بعد اثر کا وقت باقی نہیں رہتا امام مالک انام شاف رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک اثر کا وقت مثل ثانی تک رہتا ہے مثل ثانی کے بعد اثر کا وقت باقی نہیں رہتا جبکہ دیگر اماں اور ان ہی حضرات کے دوسرے قول کے مطابق اور جمہور کے مسئلے کے مطابق عصر کی نماز کا وقت مثل ثانی کے بعد بھی رہتا ہے ٹھیک ہے جی مثلثانی کے بعد بھی رہتا ہے جس میں حنا، بھی ہیں اور احناف ہیں اور شفاف اور مالکی کا بھی کور پہلا اختلاف یہ ہے دوسرا اختلاف یہ جو حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ مش نسانی کے بعد بھی وقت باقی رہتا ہے ان میں پھر تھوڑا سا کلیل اختلاف ہے وہ ان شاء اللہ ہم بعد میں پڑھیں گے اس کا منشیلٹی بھی نہیں ہے وہ پھر یہ ہوگا کہ آیا یعنی غروب تک یعنی غروب شمس تک باقی رہتا ہے یا اشکرار شمس تک رہتا ہے وہ پھر اختلاف بعد میں پڑھیں گے ان حضرات کا. البتہ پہلے کو دیکھتے ہیں کہ جو خناف اور دیگر جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ نسل ثانی کے بعد بھی اثر کا وقت باقی رہتا ہے اس پر تین ہیں اللہ رحم اللہ نے علامہ ثانی کے بعد بھی وقت رہتا ہے وہ یہ کہ اس میں تو اتفاق ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو دوسرے دن اثر کی نماز پڑھی ہے وہ نسل ثانی پر پڑھی ہے ٹھیک ہے جی نسل ثانی پر پڑھی ہے اور پھر جو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان دو وقتوں کے درمیان میں آپ نے کیا فرمایا کہ الوقت کل وقت یعنی ان دو وقتوں کے درمیان کیا ہے یہ وقت ہے تو اب ابی رحمۃ اللہ دلیل اس طور پر بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو ارشاد ہے کہ وقت ان دو اوقاتوں کے درمیان ہے پہلے اور آخری وقت کے درمیان میں کیا ہے وقت ہے اب کہتے ہیں ایک تو اس وقت میں یہ ہے کہ یہ وقت سے مراد وقت جواز ہے وقت سے مراد وقتیں جواز یا وقت سے مراد وقت کہ کیا ان دو وقتوں کے درمیان افضل وقت یہ ہے اثر کا افضل وقت یہ ہے یا یہ کہ جوادی وقت یہ ہے کہ اس میں نماز صرف جائز ہے اس کے بعد جائز ہی نہیں ہے یہ اس سے پہلے جائز ہی نہیں ہے کیا یہ ہے کہ یہ بتایا کہ ان دو وقتوں کے درمیان میں یہ فضیلت والا وقت ہے البتہ جواب بعد میں بھی باقی ہے لہذا یہ والی بات دونوں باتوں کا استعمال رکھتی ہے آپ کا یہ احساس جو ہے الوقت نہ آ گئی یہ کہہ ہے دونوں باتوں کا استعمال رکھتا ہے جواز کا بھی اور فضیلت کا بھی ٹھیک تو اب ایک اور ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے آگے والی روایات سے بھی وہ یہ کہ آپ علیہ والسلام نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جیسے آگے دوسری دھیل آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ وہ نماز تو وقت کے اندر ہی پڑھتے ہیں نماز کو پڑھتے ہیں ان کی نماز ہو جاتی ہے لیکن وہ ایسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جو ان کے مال اور اولاد سے بھی زیادہ بہتر ہے کیا مطلب یعنی پڑھتے تو وقت کے اندر ہی اندر ہیں لیکن افضل وقت کو کیا کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو پتہ چلا کہ ہر نماز کا یعنی نماز کا ایک وقت جواب ہے اور ایک وقت ایک فضیلت ہے کہ ایک افضل وقت ہے تو گویا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں وقت کے اندر ہی نماز کو پڑھتے ہیں لیکن افضل وقت کو کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں دونوں باتوں کا جب اعتماد ہے کہ افضل وقت کا تو لہذا ہم یہ, یہ کہتے ہیں پہلی دلیل یہ ہے کہ علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے مسل اول سے لے کر مثل ثانی تک اثر کی نماز کے جواز کا وقت ہے اثر کی نماز کے افضل وقت ہے افضل یہ ہے کہ مثل اول سے مثل ثانی کے درمیان کیا کیا جائے ادا کیا جائے اگرچہ اس کے بعد بھی کیا ہے جواز موجود ہے اگرچہ اس کے بعد بھی کیا ہے جواز موجود ہے ایک دری دوسری دلیل یہ ذکر کی ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ ولند خود ہو کہ آدمی نماز پڑھتا ہے جب کہ اس کی نماز فوت نہیں ہوئی ہوتی یعنی وقت باقی ہوتا ہے لیکن جو چیز اس سے فوت ہو جاتی ہے وقت میں سے وہ اس کے آہل اور مال سے بہتر ہے یعنی افضل وقت جو اس سے فوت ہو گیا وہ اس کے مال اور آحل سے بھی بہتر ہے اس سے بھی پتہ چلا کہ ایک وقت فضیلت ہوتا ہے اور ایک وقت جواب ہوتا ہے ٹھیک تو لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ نسل اویل سے کر نسل ثانی تک افضل وقت ہے اور نسل آنے کے بعد اثر کا کیا ہے جواز وقت کا بہرحال باقی رہتا ہے نمبر تین آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت عبیرہ کی جو روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فرماتے ہیں کہ اثر کا جو آخری وقت ہے وہ کیا ہی نصفر الشمس جب سورج کیا ہو جائے زرد پڑ جائے جب سورج درد پڑ جائے جب تب عمر فرماتے ہیں کہ اس کا جو وقت ہے یعنی اثر کا جو آخری وقت ہے وہ کیا ہے اس فرار شمس سے پہلے پہلے کہاں سے اس فرار شمس سے پہلے پہلے کالا وقت الخری معلوم تصفر شمس جب تک سورج ابھی تک درد نہ پڑا ہو اس سے پہلے پہلے تک اب دونوں روایتیں متعارض ہیں حضرت عبداللہ عمر کہہ رہے ہیں کہ اثر کا وقت کب تک ہے جب تک سورج درد نہ پڑ جائے اس سے پہلے پہلے تک ہے جب ہیں کہ اسکرار اس کا آخری وقت کیا ہے اسقرار شمس یعنی جب سورج کیا ہے درد ہو جائے تب یعنی کیا ہے اس کا آخری وقت اس وقت کیا ہو جائے گا یعنی اس سے پہلے پہلے برا اثر پڑ سکتے ہیں جب دونوں روایتیں متعارف ہو گئیں تو اس سے بھی پھر کاغیر اسی بنیاد پر ہے کہ ہم یہ کہیں گے حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہے کہ اس شمس سے پہلے پہلے یہ کس کو شامل ہے اس سے مراد افضل وقت ہے کہ اصل وقت کیا ہے اثر کا وہ اسفرار شمس سے پہلے پہلے کا ہے اور جو وقت جواب ہے وہ اسفرار شمس کے بعد بھی ہے یعنی اسفرار شمس کے وقت بھی جو وقت جواب ہے جب تک کہ سروج غروب نہ ہو کہ ہوا ان دلائل کی بنیاد پر معلوم یہ ہوتا ہے کہ نسل اول سے لے کر مثل ثانی تک ہم بھی مانتے ہیں افضل وقت شمس شمس تک علی علی کما انشاء اللہ تعالی جی عربی میں پڑھیں آپ کو مزہ آئے سب کا اردو سمجھ میں نہیں آتی کیسے آئے گی میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آب کو دیکھ کر یا آپ تو نہ جانے کے آنے والے وقت میں کیا کیا حمادات پیش آئیں گے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ یقین جانیے کہ جب ہم نے اپنے ابتدائی درجات پڑھے ہیں دورہ حدیث سے پہلے پہلے کے درجات یعنی آخری جو دو تین درجے سے پہلے والے تھے ہمیں کبھی احساس ہی نہیں معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ کبھی کسی کتاب کو حل کرنے کے لیے نہیں کوئی گیڈ اور شرع بھی ہے سچی بات ہے ہمیں معلوم نہیں تھا تو اب جو صورتحال حال چل رہی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کبھی کبھار تو یہ بھی دیکھنے کو ملا ہوتا ہے کہ کلاس کے اندر طلبا کے پاس شروعات ہوتی ہے طلباء و طالبات کے پاس یعنی کلاس ہے کہ یہ تو جرم ہے اردو, اردو شرح دیکھنا تو استعداد کو برباد کرنے والی چیز ہے اب کبھی کبھی خیال یہ آتا ہے کہ کہیں آنے والا زمانہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ استاد خود جو ہے وہ پڑھائے گا میرا خیال سے شرح سے کتاب تو کچھ دیکھے گا نہیں اصل کتاب کو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اصل کتاب کون سے زمان میں لکھی ہوگی جیسا کہ اب ہمارے یہاں بھی یہ رواج چل پڑا ہے کہ جو تفسیریں ہم دیکھتے ہیں وہ ایک صاحب ہمیں مجھے بتا رہے تھے کہ جی تفسیر اپنے کثیر میں لکھے تشویر و نئی کثیر وہ اتنی سائنس تم تفصیل بن کثیر کہاں سے دیکھ لیتے ہو تو وہ بچارے جو ہے نا وہ کہیں ترجمہ دیکھے تصویر ابنِ کثیر کا تو اصل تقسیر بن کثیر جو ہے وہ تو عربی میں ہے تو خیر کہنے کا مقصد تو کہہ رہا تھا کہ آنے والے زمانے میں کیا ہوگا کہ ایک استاد شاید کے وہ شرح سے پڑھائے گا اور طرح کیا کرے گا طرح شرح کی بھی شرح دیکھے گا اور شرح سے بھی شرح لکھی جائیں گی اب آنے والے زمانے میں جیسا کہ خلاصوں کے نام سے ایک بات چیت چل پڑی ہے کہ کتاب کا خلاصہ لکھا جاتا ہے تو اب آنے والے زمانے میں کیا ہوگا استاد شرح سے پڑھا और گا طرح زمانہ مطلب جو لوگوں کے حالات بدلیں گے اس سے آگے جو حالات لوگوں کے حالات بدلیں گے تو اس سے بھی بدتر ہوں گے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں تو وہاں عربی میں اپنا ذوق پیدا کریں عربی کتب کا مطالعہ کریں آسان کتابیں دیکھیں جو رسائل دیکھیں عربی کے رسائل پڑھیں چھوٹے چھوٹے مسالے پڑھنا شروع کریں قصے کہانیاں پڑھیں مطلب جو صحیح مستند واقعات ہوں ان کو پڑھیں آپ عربی میں ان شاء اللہ کی عربی سزا مضبوط ہوگی اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں آپ کو عربی تفاصیر جو عربی تفاصیر ہیں بعض تو اچھے مشکل بھی ہیں لیکن جو عربی تفاصیر ہیں جو عام آسان عام فہم ہیں تشہیر قرطبی ہے تفصیر ابن کثیر ہے اچھا اسی طریقے سے اللہ آپ کا بھلا کرے دیگر جی جو تفصیلیں اس طرح تو یہ بڑی آسان اور عام فہم تفصیلیں ہیں یا جی اس کے علاوہ دیگر کوئی عربی کتابیں ہیں آپ اپنی کتابیں جو آپ کی درسی کتابیں ہیں ان کی عربی شروحات مثال کے طور پر ہدایات آپ کے نصاب میں شامل ہے آپ ہدایات کے لیے دیکھیں فتح قدیر کو آپ کو بڑا علم حاصل ہوگا ٹھیک ہے کہ نہیں کنز الدا فائد اگر آپ نے تو اس کے لیے آپ باہر وائف کو دیکھیں پھر کی کتابوں کی عربی کتابیں دیکھیں اردو نہیں اردو سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا دوسری بات یہ کہ اس میں اختصار ہوتے ہیں عربی میں اردو کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو تین سے چار سطحات آپ پڑھیں گے جبکہ عربی میں آپ کو دو سے تین لائنیں آپ کی وہ مسئلہ حل کر دیں گی چلے آتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کی ابتدائی کی وقت اور آخری وقت اللہ فی, فی الوقت جو ہم نے وقت ذکر کیا ہے اس میں کسی نے اختلاف اس سے مختلف نہیں ہے مختلف نہیں ذکر کیا گیا آپس اسلام سے فَحَبَتَ هُو اول وقت یہاں بس معلوم ہوا کہ وہ اس کا کیا ہے پہلا وقت ہے کیا ہے وہ اس کا پہلا وقت مجھے کا? کا اور آپ سے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے دوسرے دن میں نماز پڑھائی اثر کی جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو چکا تھا پھر فرمایا تم مقانا الوقت وی ماں بینا وقت نماز کا درمیان ان دو وقتوں کے درمیان ہے پر پڑی اور فرما دیا کیا کہ الوقت وی ماں بین اب اختلاف ہو گیا اختلاف یہ ہوا کہ مالکیوں اور شوافع رحم اللہ نے یہ فرمایا کہ اثر کا وقت اتنا ہی ہے مسل اول سے شروع ہو کر مثل ثانی پر کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے مثل ثانی کے بعد اثر کا وقت باقی نہیں رہتا جبکہ کہ احناف اور جمبور کا مسلب یہ ہے اور دیگر حضرات کا مسلب یہ ہے کہ مثل ثانی کے بعد بھی اثر کا وقت باقی رہتا ہے ان کے کیا دلائل ہیں سب سے پہلی دلیل کا وہ آخر وقت آخ اہتمال یہ ہے کہ, این یکون کہ یہ یعنی مثل ثانی اس کا آخری وقت ہو النبی جب نسل ثانی ہو جائے تو نماز کیا ہو جائے فوت ہو جائے یعنی وقت ختم ہو جائے وقت کا اور دوسرا استعمال یہ بھی ہے کہ الوقت کہ یہ وہ وقت مراد ہے اس میں کہ لائم کہ کسی کے لیے مناسب نہ ہو یعنی مناسب نہیں ہے کہیں وخیرہ تو نماز کو اتنا مؤخر کر دے حتہ یقرا کہ نسل ثانی کیا ہو جائے نکل جائے یعنی نماز کو مؤخر اتنا نہ کریں یہ مناسب نہیں یعنی اچھا نہیں ہے بہتر نہیں ہے وہ انا منصلح بادہ اور جو اس کے بعد نماز پڑھیں وہ انکان قد صلہ وقت اگرچہ اس نے بھی وقت کی عبارت کو سمجھی گا تھوڑی سی مغلق عبارت ہے وہ انا مند صلاح اور وہ جس نے نماز پڑھی اس کے بعد بھی انکان اس اس کے کے اندر اندر تفریق کے ساتھ یعنی کتاہی کے ساتھ ٹھیک ہے کہ نہیں کمی کے ساتھ پڑی یعنی اس میں کمی آ چکی کی؟ کیوں قد من وقت ما اس لیے کہ اس نے وقت میں سے اس چیز کو فوت کر دیا جس کی کیا ہے فضیلت ہے اگرچہ ابھی تک بعدوں کا مطلب ہر جگہ میں نے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ درمیان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کیا کرے مسلم سے بھی کیا کر دے اثر کو مخر کرے بلکہ تو اس کو چاہیے کہ مصل ثانی سے پہلے پہلے یا صرف افضل وقت میں پڑھ لے تاہم اگر کوئی شخص مثل ثانی سے بھی نماز کو مخر کرے گا تو اس کے لیے یہ کیا ہے جائز ہے یہ کیا ہے اس کی نماز جائز ہے نا سب بھی وقت ہے لیکن مقرر ہے کمی کے ساتھ اس نے کی کیوں اس لیے کہ جو چیز اس نے خود کر دی وہ کیا ہے وقت کی فصیلت آبھی عبارت سمجھ جی دلیل نمبر دو وقت روبیٰ نماز پڑھتا ہے لما پاتا ہوں اہلیہ لیکن اس کے وقت میں سے جو چیز فوت ہو جاتی ہے وہ, وہ ہے خیر اللہ وہ بہتر ہے اس کے لیے من بعض دفعہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اگر چھے اس نماز وہ نماز ہو تو نہیں ہوئی ہوتی یعنی قضا نہیں ہوئی ہوتی لیکن اس سے وہ چیز قضا ہو, ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے جو اس کے مال اور اہل سے بھی بہتر ہے وہ کس چیز کو قرار دے دیا یعنی افضل وقت کو قرار دے دیا کہ افضل وقت کے اندر نماز پڑھنا یہ اہل اور مال سے بھی کیا ہے بہتر ہے خصاصی کا کہتے ہیں اس آپ کے اترشاد پر ثابت ہوا کہ امن صلات افی خاص من الوقت افضل من السلام کی بقیت ذالک الوقت کہ نماز ایک خاص وقت میں افضل ہے بقیہ وقت کے نماز کے علاوہ یہ نماز کا بہت ایک وقت افضل ہے اور دوسرا وقت کیا ہے عام ہے تو افضل جو وقت ہے وہ کیا ہے یعنی خاص ہے وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْوَقْتُ الَّذِي لَا يَنْبَغِيْ أَن يَوَخِرَ الْعَصَرَ تو معلوم ہوا احتمال یہ ہے کہ, يكون الوقت اللذی کہ وہ وقت کے جس میں مناسب نہیں ہے کہ اثر کو مخر کرے یعنی افسل وقت کیا ہو جائے خارج ہو جائے یہ مناسب نہیں ہے حت یقین وقت افسل والا وقت اللذی رسول اللہ صلی اللہ حافظ آپ اللہ وسنام نے جس طرح یوم ثانی میں مؤخر کیا تو کسی کے یہ مناسب نہیں ہے کہ اتنا کہ ثانی بھی نکل جائے جو کہ افضل وقت ہے جو کہ افضل وقت دلی نمبر تین وقت دن علامہ ذکرنا جو ہم نے ذکر کیا وہ کیا ہے دو روایتیں تو کی اور تو کی ہے کہ ایک میں افضل وقت مراد ہے اور ایک میں وقت جواز ہے وقت یعنی اوقت کی کیا ہے جب اس کا وقت داخل ہو جائے یعنی کیا ہوسل اونا وقت حين وقت کیا ہے جب سورج پڑ جائے دوسری نہیں اسی سند کے ساتھ یہ دوسری سند کے ساتھ دوسری, کے ساتھ. دوسری نہیں بلکہ ایسا بول رہے ہیں کہ یہ روایت وہ رو بھی اب دیکھا بن عامر کی روایت کو رو. اب قال حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا لخصیب الناصح قال حدثنا همام بن عن قادات عن ابی ایوب عن عبداللہ بن عامر ان النب... عبداللہ بن عامر الله تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت العصر ما لم تشرق الشمس معل تصفر رب دیکھے کہ آب علیہ اسلام نے فرمایا کہ کا وقت کب تک ہے کہ جب تک سورج کیا نہ ہو درد نہ پڑ جائے اور اوپر کیا کہا کہ جب وہاں کیا ہو جائے سورج درد پڑ جائے اور جہاں یہ کہ اس کے درد پڑنے سے پہلے پہلے دونوں روایتیں کیا ہو گئی متعارف ہو گئی ایک سنا دور دیکھیے اس کی اچھا یہ ذرا حضرت قال شعبہ شوبہ کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے لکھا ہو شوبہ شعبہ سے حضرت شعبہ الله اے مجھے حضرت نے تین مرتبہ یہ روایت کی ان میں سے ایک مرتبہ تو مرفو ذکر کیا اور دو مرتبہ مرفو ذکر نہیں کیا روایت مرفو ایک قسم ہے یعنی کہ مرفوا یعنی جس میں چھوڑ دینا کو, تابع تابع تابع کو چھوڑ دینا حد صلاح تھا میرا تین مرتبہ مجھ سے بیان کی فراف مرتن ایک مرتبہ مرفو بیان کی مر رہتا دو مرتبہ مرخو ذکر نہیں کی پتہ کروایت فخیر وقت اس اثر میں یہ پتا چلا کہ اس کا آخری وقت کیا ہے جب سورج درد ہو جائے وزارے کا بعد مایا سیر و کام اور یہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب پہلے دو مثر ہو جائے سورج کب درد ہوتا ہے دو مسل ہو جانے کے بعد تو اس سبھی پتہ چلا کہ بھائی مسلسانی کے بعد بھی اثر کا وقت رہتا ہے یہ تو پتہ چل ہی گیا اس روایت سے کم از کم پتہ لگانے کا اللہ اللہ آپ نے جو پہلی روایتوں میں, پہلی روایتوں میں جو کیا ہے آپ نے جو یہ قصد کیا تھا من وقت, ہاں ہوا وقت الفضل یہاں وقت کون سا مراد تھا افسل وقت مراد تھا مسلم ثانی والا لگ وقت الجی اضافہ نہ کہ وہ وقت جب وہ نکل جائے تو, پاتھا کہ صلاح تو جو فروجی کی نماز ہوتا ہے اس کے نکلنے کے ساتھ آپ نے جب مسلسانی کے حوالے سے آپ کے جو آثار ہیں یا آپ کی جو روایات مقبول ہیں ان پہ جو یہ ہے وقت کا تو وہ والا وقت نہیں ہے کہ اگر وہ نکل جائے گا تو نماز بھی پہنچ ہو جائے گی بلکہ نہیں وہ والا مراد ہے جو افسل وقت ہے حق کاثار تو تب ہی اگر ہم یہ تعویل کریں گے تو تب ہی یہ آثار صحیح ہوں گے حتیٰ اور ان میں کوئی تضاد باقی نہیں رہے گا ورنہ اگر اس کو ہی کہہ دیا جائے ہوگا اس لیے کہ ایک میں تو یہاں پر یہ کہا کہ معلوم تصور اور ایک میں کہنا تصور و شمس اور یہ تو پکی بات ہے کہ سورج کا درد ہونا یہ کب ہوتا ہے جس نے کے بعد ہی ہوتے ہیں سانی پر نہیں ہوتا تو یہاں تک یہ تین دلیوں سے یہ بات واضح کی کہ معلوم ہوا کہ مصر اول سے لے کر مصر سہی تک افضل وقت ہے اور یہ آپ نے جو فرمایا ہے ما مابینہ ہاریں الوقت ما مابینہ ہاریں جس سے افضل وقت ہے اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے وقت وقت جو واضح ہے اللہ تعالیٰ عالم السلام وحکم اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی ناصر ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ